صحيم إلا هو الله الذي لا إله إله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبز سبحان الله عما يشتكون هو سب خلا آئیے آج شریف کا آغاز اس نیت سے کرتے ہیں کہ رب العالمین جو کوئی اس ختم پاک میں شامل ہوا ہے رب العالمین سب کی دلی جائز مرادوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما دلی جا ان مرادوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما اعوذ باللہ من تین آیت میں چاہیے پہلی آیتیں ہیں ان تین آیتوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم یاد کر لیں اور اپنی زندگی میں صبح اور شام اسے پڑھنا معمول بنا لیں اللہ تبارک ہم تمام کو قرآن مجید طرفان حمید کے نور سے روشن اور منور فرمائے وہی خان حامد کی جب تلاوت ہو تو اسے سماعت کرنا چاہیے اور مل کر نہیں پڑھ سکتے سلیم بھائی سے درخواست ہے کہ عرفان بھائی اگر ہوں تو ان کو بلا دیجیے أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم ألم نشرح لك صدرك ورضى على على الذي لم يقضر وكارفى على لك ذكرة فإنما مع الاسر <سؤال> اخرى فإذا قربت من صر وإلى رضبك قرب بسم الله الرحمن الرحيم قال رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن آئیے میرے پیارے بھائیوں سے سچ تعبہ کرتے ہوئے یا باپیل کا باپی وط کرتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے انسان نہ جانے کب رخصت ہو جائے گا دو دن قبل ہی جمد المبارک کو اور شب جمع ہی دو ایسے منظر دیکھے انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے ایک شخص کی لاش روڈ پر تڑپ رہی تھی اور ایک شخص کی جب طالب علم کی عیادت کے لیے گئے تو وہاں ایک دوسرے شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ شد لمحہ پہلے ہی وہ اپنے گھر سے نکلا اور اس کا اتنا شدید حادثہ ہوا کہ وہ ایمبولینس جو ہے اس شخص کو اپنی رگڑ میں لیتے ہوئے بہت دور تک نکل گئی اور اس کا حسین اور جمیل چہرہ اس رگڑ کی وجہ سے پورا سیاہ اور کالا پڑ چکا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش اور مقصد فرما گیا نہ جانے انسان اس دنیا میں آ کر کیا کچھ سمجھتا ہے کہ زندگی میں میں نے ابھی یہ بھی کام کرنا ہے اس سے انتقام لینا ہے بدلہ لینا ہے ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے نہ جانے وہ لمحہ ہماری زندگی کا کب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو کہ جب ملک الموت ہماری روح قبض کر رہے ہوں گے اور یہ زندگی میں لمحہ آج نہیں تو کل ضرور آ جائے گا اس دنیا کی زندگی میں وفا نہیں لوگوں میں اور اس زندگی میں پائیداری نہیں بے وفا دنیا کی مختصر سی زندگی ہے اس مختصر سی زندگی میں انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کرنے والا ہو جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے جو اپنے معاملات اپنے رب سے سپٹ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی غیر سے مدد فرما دیتا ہے آئیے میرے پیارے بھائیوں بیت اللہ شریف کا تصور جماتے ہوئے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو گناہوں سے دوری عطا فرمائے اور ناشکری سے ہم تمام کو دور فرما دے سے cha کی شفایابی کی نیت کے ساتھ رب العالمین تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے شکاحت فرما دے حی کریم حیو قیوم اپنے فضل و احسان سے جو مریض بے ہوش ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے چاہے لا علاج قرار دیا ہے چھوٹے سے چھوٹے مرض یا بڑے سے بڑی آفت میں جو مبتلا ہیں اے کریم اپنے فخ و احسان سے ان تمام کو شفا ہٹا سکما دے تمام مسلمانوں کی شفا یابی کی نیت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے شفا کا سوال کرتے ہوئے ذوق اور شوق سے پڑھیے بسم اللہ تھی ہے،, تھی ہے کیا معنی ہے بابا سے بولن کہ کیا معنی ہے سہارا لیتا ہے اس مختصر سے زندگی میں انسان انسان کو اگر دھوکہ دے کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا نہیں میرے پیارے بھائی اس بے وفا دنیا میں اگر کسی نے اپنے آپ کو حرام سود کے لین دین سے اپنا کاروبار کر لیا تو وہ کامیاب ہے نہیں کامیاب زندگی بسر کرنے والے خالی کے کائنات کی ذات پر توقل اور اعتماد کرتے ہیں اسی کی ہی طرف اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ وہی کافی ہے رحمان الرحیم کائنات کا نظام چلانے والا میرے لیے اللہ کافی ہے کیا مبارک ارشاد ہے کہ یا کافی انتل کافی اے کفایت کرنے والے تو ہی کافی ہے اس کی ذات اپنے بندوں کے لیے پوری کائنات کے لیے چپے چپے کونے کونے ضرے زرجے کے لیے اس کی ذات کافی ہے میرے لیے اللہ کافی ہے اس مبارک کو سینوں میں بسا کر انسان اپنی عملی زندگی میں اپنے رب کی ذات پر توکل کرنے والا ہو تو یقیناً وہ کامیاب ہی کامیاب ہے میرے لیے اللہ کافی ہے کہ ہرگز یہ معنی نہیں جو شیطان عام کرنا چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کی تعزیم اولیاء اللہ کی کرامتوں سے کسی کو دور کر دے اور تأثر یہ دے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے تو میرے پیارے بھائیوں کیا اللہ والوں میں اللہ کے محبوب علیہ السلاط وسلام اور اللہ کی ذات میں معاذ اللہ کوئی جنگ ہے کوئی لڑائی ہے کیا نہ اللہ والے اللہ کے محبوب الصلاۃ وسلام کی محبت جس کے سینے میں ہوگی تو کیا اس کے لیے اللہ کافی نہیں ہوگا ان حضرات کے ذریعے ان پیاروں کی تبلیغ کے ذریعے تو اسلام کی نعمت ہمیں ملی ہے اسلام ان کی کوششوں سے پھیلا ہے اور قرآن مزید فرقان حمید تو ان کے دامن سے وابستگی کا درس دیتا ہے کہ جو اللہ کے پیاروں کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والوں کے دامن سے وابستگی کا درس تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے ہمیں چاہیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے کہ صحیح معنی پر غور کرتے ہوئے شیطان کو ٹھکرا دیں شیطان ناکام اور نا مراد ہو جائے گا انشاء اللہ ہر طرف جب ختم قادری شریف کی محفلیں عام ہو جائیں گی لوگوں کو اس چیز کا علم ہو جائے گا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے کہ کیا مانا ہے یا غور المدب کے کیا مانا ہے جب لوگوں کو اس چیز کے بارے میں شعور اور علم حاصل ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی شیطان ناکام اور نامراد ہو جائے گا ہاتھ اٹھا کر دعا پر بائیں اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے بار اور وقت وقت سے, سے محفوظ کروا دے اور ہمیں یہ نعمت عطا کر دے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اے رب میرا اعتماد تیری ہی ذات پر ہے بیت اللہ شریف کے حسین تصور میں ڈوب کر شوق اور شوق دیکھا یہ سلو وہ دربار ہے یہ وہ آخر ہے اللہ کی اثر سے اپنی امت پر مشقت اور مہربانی کرنے والے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو واللہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہا کرے دل سے محبوب علیہ السلاۃ وسلام کی بارگاہ کا تصور جماتے ہوئے کہ یہ وہ کریم آتا ہیں جو امت کے غم میں آنسو بہاتے ہیں ان کی محبت عید و ایمان ہے ان کی محبت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے ان کی محبت کامیابی کی ضمانت ہے اور ان کی محبت اللہ والوں کا طریقہ ہے ان کی محبت انہیں سے طلب کرتے ہوئے کاش ہم اس کے مصداق ہو جائیں محبت رسول میں اتنے فنا ہو جائیں کہ پھر ہماری زبان نہیں ہمارا عمل اس بات پر گواہی دے رہا ہو کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا مصول اللہ محبوب علیہ صلاحت وسلام کی بارگاہ کا تصور کرتے ہوئے محبوب علیہ سلاۃ وسلام نظر خاص کی التجا کرتے ہیں تصور ہی تصور میں کاش مکینے گمبدے خزرا کے حضور حاضر ہو جائیں اور پھر وہ وقت بھی آئے کہ جلد سے جلد ہمیں مدین پاک کی حاضری نصیب ہو جائے اقوال سال سے وہی نور پاتے ہیں جس پر اللہ تبارک و کا خصوصی کرم ہوتا ہے ہر قرآن کا منزل و مقصودہ اکوال سے وہی نور پاتے ہیں